باللہ سمیح علیم من لآیات <تصفح> یہ آل بڑا کی آخری دس آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تحجد کے لیے بیدار ہوتے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے انفیقل اسلاماتی وقت یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں وقت نافل لئی لی ون نہار اور دن اور رات کے بدلنے میں لا آیات یقینا بہت سی نشانیاں ہیں الالباب عقل مندوں کے لیے عقل والوں کے لیے یہاں عقلوں والوں کے لیے اللہ سبحانہ خانہ روا نے بتایا ہے کہ ان چیزوں میں آسمان و زمین کی تحلیق اور دن رات کے بدل کر آنے جانے میں عقلوں والوں کے لیے صاحب دانش صاحب شعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں تو جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اثران و رموز پر غور و خوف کرتے ہیں انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل مالک اور فرما را کی پہچان حاصل ہے اور وہ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل کائنات جو کسی بھی انسان کی سمجھ سے باہر ہے اس کا سامنے اس کا مالک اللہ سبحانہ ہوا تو ہی ہے اور کوئی نہیں اس میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کے ہی اکیلے والد ہونے اور اللہ تعالیٰ کے حاکم مطلق ہونے کی دلیلیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کاریگری اور اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں اس میں موجود ہیں نظام فلکی ہے اس کی تفصیلات سورج چاند ستارے ان کی تعداد ان کے درمیانی فاصلہ ان کے باحمی تعلقات اور تاثرات ان کی گردشوں کی پمائش ان کے اسباب ان کے اوقات ان کے طلوع اور غروب ہونے اور اسی طرح ان کے دور اور حرات کے بارے میں معلومات اس کے فائدے اس کے دائرے اور ثابتیں یہ سب چیزیں اس قسم کی تفصیلات یہ اس آیت کے اندر داخل کہ ان میں عقلوں والوں کے لیے عبرتیں اور نشانیاں اور ان چیزوں کی معلومات سے علم حیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور زمین اور زمین کے متعلقات باقی چیزیں اس کی پمائش زمین کی اس کا قطر پہاڑ سمندر ان کے بارے میں معلومات اسی طرح زمین کے اندر موجود اس کی معدنیات زمین کی کشش سفل اور اسی طرح اس کے ہواؤں اور موسموں کے تغیرات یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی ایک پورا خان ہے بلکہ کوئی ایک خان صرف کوئی ایک خان وہ بھی ان تمام تر باتوں کا احاطہ نہیں کرتے بلکہ کئی ایک فنون جو زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں اور زمین کے بارے میں بحث کرتے ہیں جیسے جغرافیہ جغرافیہ تبری اور اسی طرح جیالوجی فزیالوجی اور اسی طرح میٹرولوجی آرکیالوجی اور دیگر کئی قلو زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں اسی طرح حساب کے بہت سارے گلو وہ زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں یہ جیو میٹری کیا ہے یہ ساری پروفائل تو یہ زمین کے متعلق کا علوم ہے کئی کئی فنون زمین سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اقلوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور پھر اس کے دن رات کا جو تغیر ہے دن آتا ہے رات آتی ہے بدل بدل کے یہ کام سلسلہ چلتا رہتا ہے اس میں اقلوں والوں کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں وہ ان سے بصیرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں اب ہوا یہ کہ ان الباق عقل والوں کے بجائے کافروں نے ان علوم پر تحقیق شروع کر دی غیر مسلم لوگ ان علوم پر غور و خوض کرنے میں مصروف ہیں لیکن چونکہ ان کا ادب صرف اور صرف دنیا ہی ہے تو وہ ان چیزوں پر غور کر کے وہ دنیا کے بے شمار فائدے حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن سیدھی نہیں سمت ان کی درست نہیں اس لیے خالق کو اللہ رب العالم ان کو پہچاننے سے یہ لوگ حاصل ہیں مقصود اور مقلوب ان کا صرف دنیاوی فائدے حاصل کر رہے ہیں. وہ ان کو حاصل ہوتے جا رہے ہیں اور ایسے فوائد حاصل کیے ہیں کہ انہی فوائد کے ذریعے اور انہی چیزوں پر غور و فکر کر کے وہ لوگ مسلمانوں کو مغلوب کیے ہوئے ہیں مسلمانوں پر ہار پائے ہوئے ہیں یہ علوم سارے کے سارے مسلمانوں کے علوم ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے مسلمانوں کی توجہ اس کی طرف دلائی ہے مسلمان بھی کاش اس میں پوری طرح سے حصہ لیتے تو یہ سارے علوم و فنون دین کی سر بلندی اور توحید کا زبردست ذریعہ بنتے ہیں اور مسلمانوں کے غلبے کا ذریعہ بنتے اللہ رب العالمین کی توحید اور بحدانیت کے اس بات کا ذریعہ بنتے آج بھی وہ لوگ جو قرآن مجید کے اعجاز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اعزاز پر کام کرتے ہیں اس طرح دختور ہارون ہے اسی طرح عبد المجیز زندانی اور دغلول نجار وغیرہ کئی بڑے بڑے نام قرآن مجید فرقان حمید کے اعجاز کو اس کے وجزہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہ جدید سائنٹسٹ جو اپنی نئی نئی تحقیقات پیش کرتے ہیں یہ ان کے منہ میں مارتے ہیں کہ یہ تم آج پیش کر رہے ہو قرآن نے یہ بات ہمیں بہت پہلے سے بتا بتانی اگر مسلمان وہ پہل ہے اس میدان میں اور اس بارے میں اور وہ محنت کریں تو یہ اسلام کے غلبے کا صرف بلمی اور دلائل کے غلبے کا ہی نہیں بلکہ مادی غلبے کا بھی ذریعہ ہے آج مادی وسائل جو لوگوں نے بنائے اور جمع کیے وہ سارے کے سارے انہیں چیزوں پر غور فکر کرنے کے نتیجے میں ہیں تو عقل والوں کو چاہیے کہ وہ ان پر غور و غور کرے ان کو سمجھے اللہ و کو وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے وہ اللہ جنوبی اور اپنے پہلوؤں پر وہ دفاقی سراغاتی بلفر اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں وہ و فکر کرتے ہیں رب تو نے اسے باطل بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحان کا تو بات ہے فقیرہ ادا بننا تو تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے خالق اور رب ہونے کا ذکر تھا تو اب اس اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں عقل مند عقل والے جو ہیں جن کو اللہ کے احاطی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی یاد کرتے ہیں اور دل زبان اور دوسرے اعضا سے کھڑے ہو کر بیٹھ کر پہلوؤں کے بعد لیٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں روزی کماتے وقت بھی اللہ کا حکم وہ سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کا خیال رکھتے ہیں حلال حلال کی تجویز کر کے روزی کماتے ہیں وہ پیت کی جہنم کو بھرنے کے لیے اندھیے نہیں ہو جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اسی طرح عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر میں اسے یہ نہیں بھولتا کہ میرا مالک و خالق ہے میں نے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے وہ انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور وہ اپنے خیالات کو بے رغام ہونے نہیں دیتا اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کی تیاری میں مصروف ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی یاد ہے اللہ تعالی کا ذکر ہے لیکن مسلمانوں نے تو صرف نماز روزہ تصویر بس اس کو ہی اللہ کا ذکر سمجھ لیا ہے اللہ تعالی کی عبادت کی تمام طرح باقاعد اللہ تعالی کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے جہاد فیسے بھی اللہ کی یاد. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے لہٰذے فی سبھی اللہ کرنا یہ بھی ایک کام ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں ربانا ما خلقتا آدھا باطلا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر حکمتیں پنہاں رکھی ہیں وہ ان پر غور کرتے ہیں علم میں ہے فلکی اور ریاضی کو اگر دینی نقطۂ نظر سے پڑھا جائے تو پھر جملہ یہ بھی عبادات کے اندر داخل ہے دینی نقطۂ نظر سے ان چیزوں کو پڑھا جائے حتہ کہ انگریزی ہی پڑھی جائے لیکن دینی نقطۂ نظر سے یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہو جائے انگریزی بندہ پڑھتا ہے سیکھتا ہے انگریزوں کو دین سکھانے کے لیے دعوت دینے کے لیے اپنی بات کو مؤثر انداز سے ان تک پہنچانے کے لیے اور وہ جو لوگ پراپیگنڈے کرتے ہیں اسلام کے خلاف ان کو پڑھ کے اس کا حل کرنے اور توڑ کرنے کے لیے اور ان کے کتابوں کے اندر موجود حکمتوں اور باندازیوں کو اپنے مسلمان بھائیوں تک منتقل کرنے کی غرض سے یہ بھی ایک عبادت ہے نیت کے اندر خلاس ہونا چاہیے نیت اگر درست ہو تو بندے کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا تو سونا بھی عبادت اس کا جاگنا بھی عبادت ہوا ہوا جل کلو ہو اس کا سونا بھی اللہ کے راہ میں عبادت لکھا جاتا ہے اس کا بیدار ہونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے لیکن نیت درست ہونی چاہیے وہ زمین و اسمان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہتے ہیں ربانا اللہ تون نے ان کو بے مقصد نہیں بتایا اس عالم کی انتہا دوسرے عالم میں ہو رہی ہے جہاں حساب و کتاب ہوگا مادہ پرستوں اور دہریوں کا رد ہے اس میں جو کائنات کو محض اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں یعنی غور و فکر کرنے پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام یوں ہی پیدا نہیں ہو گیا ما خلقتا نا. زمین و اسمان پر نام تدبر کا غور کرنے کا نتیجہ ہے ما خلقتا تحریت اور نیچریت کا رد ہو جاتا ہے اگر بندہ انہی آفاکی ذرائع پر ہی غور و کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو آخات آخ میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی انسان کے اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم اس کو نشانیاں دکھائیں گے اللہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سرامین بر حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین بر حق ہے اور اللہ تعالیٰ واقع اصل کائنات کا بالے کو خالق اور پوجے زور باری ہے ردان اللہ تو پاک ہے فقینا النار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یعنی وہ اللہ تعالی سے عجر اور سواق کی بھی بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے آخرت والے اداب سے ڈرتے بھی ہیں اے ہمارے رب یقینا جس کو آگ میں داخل کر دیا فقط افزائی ہو ہو تو نے اس کو رسوا کر دیا ہماری انسار اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے ربانہ رب ہم نے ایک آواز لگانے والے کو آواز لگاتے ہوئے سنا یوناد وہ ایمان کی ندا ندا لگاتا تھا بے ربی کم کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤن تو ہم ایمان لے آئے ہیں ربنا فرانا رونو بانا اے ہمارے رب لہذا تو ہمارے گناہ بخش دے بکفر انا سی یہ اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے بتواف آنا محک اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر یہاں مرادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن یا ہر وہ شخص بران ہو سکتا ہے جو لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیں ربانہ سوفر نا اے اللہ ہمارے گنا ہمیں معاف کر دے کیوں اس لیے کہ ہم ایمان لائے یعنی اپنے ایمان کو وسیلہ بنانا یہ بھی جائز ہے ربانہ تو اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے بب پھر انا صحیح ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے کیوں کہ ہم نے منادی کو سنا وہ کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ من ہم ایمان لیا چونکہ ہم ایمان لے رہے ہیں لہٰذا اللہ نے یہ تو ایمان کو بطور وسیلہ اللہ سبحانہ و وہ کے سامنے پیش کرنا جائے ربانا و آتی نا ما و اطانا اللہ رسولک ولا تحزینہ یوم وہ کچھ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ رسولک اپنے رسولوں کی زبانی اللہ نے ڈائریکٹ وعدہ تو نہیں کیا اپنے انبیاء کو بھیج کے رسولوں کو بھیج کے ہی لوگوں سے وعدہ کیا ہے ولا تحزینہ یوملطیا ماں اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا وفا کرنے والا پورا کرنے والا ہے ہمیں ڈر اپنے آمال سے ہے کہ یہ اچھے نہیں ہیں کہ یہ ہی ہماری رسوائی کا باعث نہ بن جائیں اگر تو اپنی رحیمی اور قریبی اور غفاری سے ہماری گناہوں کو ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دے ہمیں رسوائی سے بچا لے تو ہماری این سرفرادی اور تیری بندہ نوادی ہے تو ان تُخْلِفُ تخلیف تجھ سے وادے کی خلاف ورزی کی کوئی امید نہیں یہ آج بھی خوشبو اور بندگی کا اظہار ہے ان نقلا تُخْلِفُ الفیاد کہہ کے اس کا مطالبہ نہیں کہ اللہ سے یہ کہا جا رہا ہو کہ اللہ وادے کی خلاف ورزی نہ کرنا ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو بادف وردی کرتا ہی نہیں ہے یہ اپنی عادی اور بے مسیح کا اظہار ہے اللہ سبھانا ہوا تھا اللہ تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا انی لا عمل عامل منكم من کہ یقیناً تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا بجن بعد تم ایک دوسرے سے ہی ہو تمہارا پاس بعض سے ہے فل دینا ہا جا اپنی جو بندی آ فی بہ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بہ روفی او سبھی اور میرے راستے میں وہ تکلیف دیے گئے انہیں تکلیف دی گئی وقات لوں وہ لڑے بوتی اور قتل کر دیے گئے لاؤ کا فیرن عنہم سے یہ آتی میں ان سے ان کی برائیاں ہٹا دوں گا دور کر دوں گا تختی انہار اور میں انہیں یقیناً ضرور بھی ضرور ایسے باہوں میں داخل کروں گا کہ ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں سواب من اللہ یہ بطور ثواب کے اللہ تعالی کی طرف سے پورا پورا بدلہ ہے حسن اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلا ہے فستا جات والا یعنی انہوں نے اس انداز میں اللہ سبحانہ ہوا تعلی سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو وسیلہ دینا یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور بندہ اپنے ایمان کا وسیلہ دے اللہ سکھانا ہوا تعالیٰ کو کہ اللہ تیری خاطر ہم ایمان والے ہوئے ہیں لہذا تو ہماری یہ دعا قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے فسٹ اجار والا ہو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور قبولیت کی صورت اور کیفیت بھی اللہ سبحانہ صبح نے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ظاہر نہیں کرتا اس میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ کوئی الگ الگ مخلوق نہیں ہے مرد اور عورت دونوں آدم کی اولاد ہیں آدم کی نسل سے ہیں مرد اور عورت دونوں انسانیت آدمیت میں برابر ہیں مرد عورت کی جدا ذمہ داریوں کے اعتبار سے فکر ان کی صلاحیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے ذمہ داریاں الگ الگ نوعیت کی ہیں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ دی ہیں لیکن بندگی میں یہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں نہ مردوں کیول کو ضائع کیا جائے گا نہ عورتوں کیول کو ضائع کیا جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی دین کی خاطر اپنی خواہشات چھوڑ دی ہجرتیں کی اور اپنے وطن اور بالو منال کو خیر بات کہہ کر مرکز اسلامی میں پہنچ گئے اور وہ لوگ جن پر کافروں نے ظلم و ستم تھائے انہیں سخت ازیتیں دے کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا اور پھر جب وہ ہر بار چھوڑ کے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر بھی انہیں ٹک کے بیٹھ کے نہ دیا بلکہ ان کے اوپر جنگیں مسلط کی یہ جنگ کرنے کے لیے جہاد کے لیے بھی نکلے پھر وہ خوف لو اللہ کے راستے میں یہ قتل بھی ہوئے شہادتیں بھی انہوں نے پیش کی تو یہ وہ لوگ ہیں لوگ نہ یہ آتی ہے کہ میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور ان کو ایسے باغات ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلا ہے اور اللہ کے یہاں حسن ثواب بہت اچھا بدلا ہے <سلام>